بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ادرس و سادس آشر سول و سبق المدرس و استاد یا عبدالسلامی اہنئو کا, کا فی مسابقہ تے حفظ القرآن الكریم و تجوید ہی حنہ ایوہنئو مبارک بات دینا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں حفظ قرآن کریم اور قرآن پاک کے حفظ اور اس کی تجوید کے مقابلے میں کامیابی کی وجہ سے کامیابی پر قرآن مجید کو حفظ کرنے اور اس کو تجویز سے پڑھنے کے مقابلے میں آپ کی کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں عشقر کا یادکتور جزاک اللہ یہ نسخے فوٹو کاپی طلبا پہ تقسیم کر دو فوٹو کاپی نہیں نسخہ تنسخ نسخے یہ نسخے طلبا تقسیم کر دو ماحد کتاب و زخم الدیمہ کا یادکتور یہ موٹی کتاب آپ کے پاس کون سی ہے ڈاکٹر صاحب ہارم و جمن یہ یونیورسٹی کی ڈکشنری ہے یعنی یونیورسل کہہ لیجئے یونیورسل ڈکشنری ہے انح فوائد متعدد یہ بہت سے فوائد والی ہے ان شرحن وافن کثیر یہ پوری شرح لے کر آتی ہے الفاظ کی یعنی پوری مکمل تشریح بیان کرتی ہے یہ ڈکشنری بہت سی مثالوں کے ساتھ وہ مسائل بھی ذکر کرتی ہے قبائل معنی بعد کلمات اور اسی طرح یہ موجود مشتمل ہے سورم الاَََََََََََطََ رنگین تصویروں پہ تويح مانى بعد الكلاتى بعد الفاظ کے معنی كو بات كرنے كے ليے فى كب ہوا يہ كتنى جلدوں ميں ہے يہ مجلہ دينى دو موٹى جلدوں ميں ممو اس کے مؤلف کون ہیں اللہ جماطمن علماء اللوغۃ لغت کے علماء یعنی کسی بھی زبان لینگویج کے ماہرین کو علماء اللّا کہا جاتا ہے یعنی یہاں عربی زبان داہر ہے مراد ہے عربی زبان کے علماء کی ایک جماعت نے اس کو تصنیف کیا ہے حضرہ حامد کے حامد حاضر ہوا ہے آیا ہے ہاں اندا یا استاد یہ میں یہ ہوں اے استاد خاصر قیاب کا حاضل یا حامدو آپ کا غور حاضر ہونا بہت زیادہ ہو گیا ہے ان دنوں اے حامد جا ابھی مدینہ المدینہ تھی السبو الماذیہ میرے ابو مدینہ منورہ آئے ہیں پچھلے ہفتے فکنت تو یہ معنی کریں گے آئے تھے فکنت تو مشغولند ہی تو میں ان کے استقبال میں مشغول مصروف تھا وہ خدمت ہی ان کی خدمت میں وہ تودے ہی اور ان کو الوداع کہنے میں المبرس استاد محمد فاطت کیا ہم اے سی چلا لیں المقیفہ چلا لیں ڈاکٹر صاحب فقد سخت ہو گئی ہے لا مانے یعنی کوئی رکاوٹ نہیں چلا لیجئے میرے نزدیک کوئی معنی نہیں جو سلیم المراکب و یدخلو نگران سلام کہتا ہے اور داخل ہوتا ہے بعد کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہی کہنے کے بعد من اراد ان گے کہ مخیم الشباب فلیسجل فل فی مکتبی جو شخص چاہے کہ وہ شریک ہو فی مخیم الشباب نوجوانوں کے مخیم میں جس کو اسکاؤٹس کہتے ہیں باہر جا کے خیمے وغیرہ لگانا اور ٹریننگ کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا نام میرے آفس میں درج کروا دے یوسلم المراکب یخرجو مراکب سلام کہتا ہے اور نکل جاتا ہے لنسمع على ہمیں چاہیے کہ وہ حدیث شریف سنیں جو کیسٹ پر ریکارڈ کرتا ہے یوسج المس یوسف المسجیلہ وہ ٹیپ ریکارڈر کو آن کرتا ہے لبراہیم اے ابراہیم لاتی قوان تسماؤ اپنے کلاس فیلو سے بات نہ کرو اس حال میں کہ تم سن رہے ہو انتہ الحدیث حدیث ختم ہو گئی ہے جو اخرى. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دوسری دفعہ سنیں جو وقف المسجلہ وہ ٹیپ ریکارڈر کو بند کرتا ہے یعنی استاد ٹیپ ریکارڈر کو روک بند کرتے ہیں حدیث تو اے عسامہ، اے عسامہ، یہ حدیث پڑو اسامت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ علہ ماں کو بوسا دیا اور ان کے پاس اقرا بن حابس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اکرا نے کہا انلی میرے دس لڑکے ہیں ما ماں کبن مہدن میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا پیار سے بوسا نہیں دیا فن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا ملا جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے یہ تو شفقت کا رحمت کا تقاضا ہے کے معنی میں من حدیث اے آپ اس حدیث سے کیا سمجھے ہیں فہم تو انا تقبید الطف علی امر ان حسن میں سے سمجھا ہوں کہ بچوں کو پیار سے بوسا دینا ایک اچھا کام ہے رحمتی اور یہ کہ وہ دلالت کرتا ہے شفقت عليه الاام کے اس قول کا مانا یہ ہے کہ یہ حدیث اس کو دو جلیل القدر محدسین نے روایت کیا ہے ماں بخاری اور امام مسلم نے اللہ فی صحیح اپنی دونوں صحیح کتابوں میں استاد جواب کے محمد یا دختور ڈاکٹر صاحب انا حدیث بل بالاسلامی حدیث یہاں جدید کے معنی میں ہے زمانہ انا حدیث بل بالاسلامی میں ابھی تادہ تازہ ہی اسلام قبول کیا ہے یہ اس کا محاورہ با محاورہ ترجمہ ویسے اس کا مانا ہے انا جدید و احدم بال اسلام میں اسلام کے زمانے میں نیا ہی ہوں یعنی اسلام قبول کیے مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی میں نو مسلم ہوں اور جو انتعلم علم تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں میں میت پر کیسے نماز پڑھوں یعنی کسی کی نماز جنازہ کس طرح سے ادا کروں بک السور پوری خوشی کے ساتھ یعنی میں مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کو نماز جنادہ کا طریقہ سکھاؤں بتاؤں تو کبر فاتح تھی یعنی نماز جنادہ ادا کرتے وقت پہلا کام تم کیا کرو گے تقبیر کہو گے اور سورت فاتحہ پڑھو گے پہلی تکبیر کے بعد ثم تو پھر تکبیر کہو گے یعنی دوسری تکبیر و تسلی عالبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نبی محمد صلی اللہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو گے یعنی درو شریف پڑھو گے دوسری تکبیر کے بعد سمت القبر پھر تقبیر کہو گے یعنی تیسری تکبیر و تد اونتی اور میت کے لیے دعا مانگو گے اللہ مد الحین اور میتنا یہ جو معروف دعا ہے یا دیگر مصنون دعائیں سمت وقبر پھر تم تکبیر کہو گے یعنی چوتھی تقبیر و تسلموں اور تم سلام پھیرو گے محمد المحمد جزاک اللہ خیرن یا دختور اسامہ تو کی یاد اختور ہے یا دختر اللہ شیخلام ابن تما میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بعض تصنیفات کے نام لکھ دے المدرس انشاء اللہ یا اخوان کد حانہ وقت ظہر ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا اور ابھی تک اذان نہیں دی گئی یب دو ان المعزن غیرو موجودن بدا یب دو ظاہر ہونا ظاہر ہوتا ہے جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لگتا ہے کہ معزدن موجود نہیں ہے غیر حاضر ہے فَلْيَخْرُجْ عَلِيٌ عِلَى الْمُسَلَّةِ وَلْيُعَزْدِنِ تو چاہیے کہ علی نمازگاہ کی طرف الى المسلَّةِ جہاں نماز ہوتی ہے نمازگاہ یعنی مسجد کی طرف جائے اور وہ آدان کہے اور چاہیے کہ وہ آدان کہے تمارین و مشکیں عجب عن الاسئلہ تلاتیتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے الذي الَّذِي قَبَّلَهُ النَّبِيُ الله عليه وسلم۔ وہ کون ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا یعنی اس سبق کی روشنی میں اس کا جواب ہوگا الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما ہو الذي قبلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کا مختصر جواب یوں بھی ہو سکے گا قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی ماذا قال الکرعو اندہ ما رآ ذالک جو اس شخص کا نام ہے جو پاس بیٹھا ہوا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے اس مَا رَعَادَ اَقْرَا نے کیا کہا جب اس نے یہ دیکھا کار الکرا دی ما کبن مادا کال اللہ, نبی صلی اللہ, نبی, صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ نمبر ایک الفعل اما ثلاثی و اما ربائی خیل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا ربائی ہوتا ہے یعنی یا تو اس کا مادہ تین حروف کا ہوتا ہے یا چار حروف کا تقریبا 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ تقریبا سو فیصد ہی کہہ لیجئے افعال کا مادہ تین حرفوں کا ہوتا ہے لیکن کچھ چیدہ چیدہ گنتی کے چند افعال ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں جن کا مادہ چار حروف پر مشتمل ہوتا ہے فلاسی یو ماکان فی سلاس و احروفن اصلی یتن سلاسی اس فیل کو کہیں گے جس میں تین اصلی حروف ہوں نحو جیسا کہ داخالہ کتابہ شریبہ ربائی فی اربا تو احروفن اصلی یتن اور ربائی اس کو کہتے ہیں ربائی وہ کہ جس میں چار اصلی حروف ہوں نحو ترجمہ ہر والا بس مالا ترجمہ اس نے ترجمہ کیا ہر والا وہ تیزی سے دوڑا بس مالا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا وہ کل منہما اما مجرد ان و مزید اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوتا ہے سلاسی مجرد کہلاتا ہے یا مزید سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید یا مزید فی کہلیجئے فل مجرد مکان جمی احرف اصلی تو مجرد وہ ہوتا ہے جس کے تمام حروف اصلی ہوں ما زید حرفن او مزید على حرفرو الحرفتی اور مزید وہ مازید فی زیادہ کا مادی مشغول ہے زیدہ جس میں زیادہ کر دیا گیا ہو ایک حرف یا ایک سے زیادہ حروف الحرف اہل اس کے اصلی حروف پر یعنی اس کے اصلی حروف سے زائد کوئی ایک حرف یا زیادہ حروف اس میں شامل ہو الفلا چھ ابواب ہیں علو نہ شاربا یورابو فا یف علو نہ فعل یفعل نحب وارث یریث جو اس کی مثال حاسب یحسب دی جاتی ہے وہ ہم پر چکے ہیں تفسیر القران میں کہ غلط ہے البتہ وارث یریث تالیلات والے افعال میں اس کی مثال موجود ہے اصل میں تھا وارث یورث وہ ختم ہو گئی وارث یریث میج الفعل الثلاثی یا من الفعل الرباعی فیما یلی فعل سلاسی کو علیحدہ کیجیے میز میزاس جدا کرنا علیحدہ کرنا الگ کرنا فعل سلاسی کو الگ کیجیے فیما یلی مندرجہ ذیل میں حافظہ سلاسی ہے نامہ سلاسی ہے ترجمہ ربائی ہے خرجہ سلاسی ہے ہر والا ربائی ہے باسارا کسی چیز کو لڑکانا کسی گیند وغیرہ کو یوں اوپر سے نیچے کی طرف پھینکنا یا اس کو زمین پہ لڑکانا اس کو کہتے ہیں با یہ ربائی ہے دعا دال این غو اس کا مادہ ہے یہ سلاسی ہے با میز الفعل ثلاثی المجرد من الفعل ثلاثی المزیدی فیما یعطی فعل ثلاثی مجرد کو علیدہ کی دیئے فعل ثلاثی مزید فی سے فیما یعطی مندرجہ ذیل میں ان الفاظ میں ان فلوں میں جو نیچے آ رہے ہیں صد کا سلاسی مزید ہے کرا سلا مجرد ہے فتح سلاسی مجرد ہے, ہے. اسلم سلاسی مزید ہے تقبال سلاسی مجرد ہے یہ تک لکھا ہوا ہے غلط ہے اس میں ذرا صحیح کر لیں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے یہ شد با کے اوپر ہے کاف کے اوپر نہیں سم آ سلاسی مجرد ہے استقبال سلاسی مزید ہے قوا سلاسی مجرد وقفہ مجرد سلاسی مجرد اشترہ سلاسی مزید نمبر دو من ابواب الفعل سلاسی المزید باب فعلا سلاسی مزید فعل سلاسی مزید کے ابواب میں سے ایک باب فعلا ہے زید فیہ حرف واحد اس میں زیادہ کیا گیا ہے ایک حرف وہوالعین المکرراتو وہ زائد حرف کونسا ہے این جو کہ دوبارہ آ رہی ہے ڈبل عین کہہ لیجئے فا میں ایک عین اصلی ہے اور دوسری ان زائد ہے فا اس سے بنا فا اور فلا کیا ہے اصل میں فا تو ایک این زائد ہوگی تل آتی باب فا اعلی فا کے باب کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے ثم مکتب المضارع والامر پھر لکھئے فعل مظارے اس کا فعل مظارے اور فیل امر و المسترا من الافعال اللطی تلیحا اور مزدر ان فیلوں کا جو ان فیلوں کے ساتھ من الفاء اللہ تلیحا جو اس کے ساتھ آ رہے ہیں من الفا التی تلیحا ان فیلوں, ان فیلوں کا مزدر لکھیے جو اس کے نیچے آ رہے ہیں المادی سلامہ یو سلیم ولیم تسلیم قبل تقبیل سب بہا یو سب سب تصبی جو ان کے نیچے جو کہ دوسرے صفحے بھی آپ چلے گئے ہیں جو ان فیلوں کے نیچے آ رہے ہیں یعنی ان کے بعد آ رہے ہیں یوں کہہ لیجئے جو ان فیلوں کے بعد یعنی یہ تین تو انہوں نے لکھ دیے ان تینوں کے بعد باقی جو افعال آ رہے ہیں یہ مانا ہے من مین الفی طلیہ کا یعنی ان فیلوں کا مصدر مدارے اور امر بھی لکھیے جو ان فیلوں کے بعد آ رہے ہیں قبرا یو قبر تقبیر علامہ تعلیم وزرا وزی وزرا وزیلا باب تفعیل کا ایک مصدر تف کے ردم پر بھی آتا ہے تف کے وزن پہ تو ہن آن او کا مصدر تف کے وزن پہ ہوگا تہن مبارک بات دینا سما اوپر جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے وزا تقسیم کرنا سجلا کسی چیز کو ریکارڈ کرنا سجلا یو سجلو تسجیل رجسٹریشن کے معنی میں بھی سجلا یو سجلو یہ فیل استعمال ہوتا ہے سما یو سم سم تسمی یتن نام رکھنا حو حتن تحییتن، ادغام کے بعد ہوا تحت کسی کو دعا دینا سلام کہنا ربا یو ربی ربی تربیت مستر فا تفعیل فا کے باب کا فا باب کا مزدر تفعیل علی وزن علطن اور اس کا مصدر تف کے تف کے وزن پر بھی آتا ہے اذا کان الفعل ناقصن جب فعل ناقص ہو او مح무ز اللام یا مح무ز اللام ہو یعنی اس کا لام کلمہ محموز ہو نمبر 3 عرفت فی درس سابقن پچھلے سبق میں آپ پہچان چکے ہیں ان اسم الفاعل من من الفعل الثلاثی المجرد على وزن فاعل کے ثلاثی مجرد کے فعل ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل فاعل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے وعلم کے گے وعلم الان ملحق پڑےگے وعلم الان الاسم الفاعل من الفعل غير ثلاثي المجرد اور اب جان لیجئے کہ اسم الفاعل ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے فعلوں سے یكون بلفظ المضارع ہی ہوتا ہے اس کے مضارع کے لفظ پر یعنی اس کا اسم الفاعل جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے کیسے بتبدال حرف المضارعه میم مضمومه حرف المضارعه کو یعنی فیل مدارے کے پہلے حرف کو تبدیل کرنے کے ساتھ پیش والی میم میں میم پیش والی میم میں فیل مدارے کے پہلے حرف کو تبدیل کرنے سے کیا بن جاتا ہے اسم الفائل کس فیل سے جس کا تعلق سلاسی مجرد سے نہ ہو یعنی سلاسی مزید فی سے ہو یا ربائی مجرد سے ہو یا ربائی مزید فی سے ہو وغیرہ وہ قصر ماں قبل آخر ہی یعنی شروع میں تو میم پشمول لگانے اور ماقبل آخری ہی یعنی آخری حرف سے پہلے سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر لگانے سے نحو وہ سے معلمن جیسا کہ یو ہے اس سے کیا بن جائے گا معلم ہاتھی اسما من آتی آتی آنے والے فیلوں سے اسم الفائل بنائیے الماضی المزار اسم الفائل الماضی المزار اسم الفائل ریکارڈ کرنا ہم نے کہا یا یہ اندراج کرنا کرنا اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آواز کو ریکارڈ کرنے والی مشین جسے ہم ٹیپ ریکارڈر کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسجل الصعت مسجل السعت آواز ریکارڈ کرنے والی مشین یعنی ریکارڈر اسی طرح تسجیل رجسٹریشن کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی پی ایچ ڈی میں تسجیل ہو گئی ہے یعنی رجسٹریشن اسی طرح جو لیٹر وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر کا ترجمہ عربی زبان میں کیا جاتا ہے مسجل مسجل یعنی رجسٹرڈ حد یحدثو سے محدث درسا سے مدرسن صورا یوسور مسورا یو یسبحو مسب اور باہ نمبر چار آپ پچھلے سبق میں جان چکے ہیں کہ اسم مجرد سے مفول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے من وزن ہی ما ما قبل اور اب جان لیجیے کہ سلاسی مجرد کے علاوہ باقی فیلوں سے اسم المفول بنانے کا طریقہ کیا ہے باقی فیلوں سے اسم المفعول یقون ہوتا ہے علا وزنسم فائل ہی اس کے اسم الفائل کے وزن پر یعنی اسم المفعول جو ہے وہ اسم الفائل سے بنایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ صرف اتنی تبدیلی سے معافت ہی ماقبد الخری آخری سے پہلے حرف کو زبر دینے کے ساتھ یعنی سیکنڈ لاس حرف پہ زیر کی بجائے زبر آ جائے تو اسم الفائل کی بجائے وہ کیا بن جاتا ہے اسم المفعول نحو سے مسجل ریکارڈر اور مسجل ریکارڈڈ یا مسجل رجسٹرار اور مسجل رجسٹرڈ اس معنی میں اپ کر سکتے ہیں ہاتھ اسمال اسماء فاعلینا من الافعال الاتیه انے والے فعلوں سے اسم الفاعل بنائیے ثم حولها الى الى اسمائل المفعولین پھر انہیں تبدیل کیجئے اسم المفعول کی طرح سجل یسجل مسجل مسجل اللہف الف ملفن مُ جو تصنیف کرنے والا ہو اور مؤلفن وہ چیز جسے تصنیف یا تعلیف کیا جائے یعنی کتاب رتبا رتیب مرتب صح مسلح مسلّہ مُ الکن الن جلدا مجل مجل یعنی جلد کرنا جلد میں لانا کسی کتاب وغیرہ کو لانا یو لول مول مل یعنی جس میں رنگ بھرا گیا ہو رنگین کلر کے معنی میں محمد اور محمدن محمدن بہت زیادہ تعریف کرنے والا اور محمدن جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یہ ہمارے نبی کی جی آخر عظمٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خمسانہ نمبر 5 عرفت فی درس سابق آپ پچھلے سبق میں جان چکے ہیں ان اسمائے الزمان و المكان इलाके پڑھیں گے ان اسمائے الزمان و المكان کس میں زمان اور اس میں مکان مشتق قانی من الفعل الثلاثی المجرد یہ مشتق کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں پہلے ثلاثی مجرد سے الا وزن مفعل و مفعل مفعل اور مفعل کے وزن پر وعلم الان انهما مشتقان من غیر الثلاثی المجردی اور اب جان لیجئے کہ وہ دونوں یعنی اس میں زمان اور اس میں مکان یا کہہ یہ ظرف زمان اور ظرف مکان وہ دونوں مشتق کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں من غیر سلاثیر مجردی اس فیل سے جس کا تعلق ثلاثی مجرد سے نہ ہو مزید سے ہو اللہ نسم مفول ہی اس کے اسم مفول کے وزن پر یعنی جو عصم المفول ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی فعلوں کا یعنی ثلاثی مزید فی کا ربائی مجرد کا یا ربائی مزید فی کا جو اس سے اسم المفعول کا سیگا بنے گا وہی اس سے اسم ظرف کا ہوگا نہ صلاح سے مسلن یہ اسم المفعول بھی ہے اور ظرف مکان بھی مسلم اے مکانتی یعنی نماز کی جگہ مسلن نماز ادا کرنے کی جگہ یہاں یہ اسم میں ہے اور اس سے اگر اسم المفعول بنانا ہو تو وہ بھی یہی بنے گا تماسل لباب افا فا کے باب کی مثالوں پہ غور کیجئے وعین فی المادی والارمرا ول مسطرا اور متین کیجئے ان مثالوں میں مادی مدارے اور امر کو اور مستر کو وسم, اور اسم کو وسم اور اسم المفول کو وسم زمانی اور زمان اور مکان کے دونوں اسموں کو اصل میں تھا وس نین دو اسم اور ضرف زمان اور ظرف مکان کو یوں کہ قبالا طفل اما بچے نے اپنی ماں کو بوسا دیا قبالا یہ کیا ہے فعل ماضی ہے انذل زہر يا علي فقد حان الوقت زہر کی اذان کہو اے علی تو وقت قریب آ چکا ہے تو یقینا وقت قریب آ چکا ہے یعنی وقت ہو گیا ہے اذن یہ فعل عمر ہے هذه الكتب للتوزيع على الحجاج یہ کتابیں حاجیوں پر تقسیم کرنے کے لیے ہیں یہاں للتوزيع توزیع وزع يوزع توزیع مصدر ہے انتہ کا سورت ملوۃ المشرفی کیا آپ کے پاس رنگین تصویر ہے کعبہ مشرفہ یعنی اسلام کہتے ہیں کعبہ شریف کعبہ شریف کی المشرفی یعنی جس کو بزرگی دی گئی ہو جو قابل شرف ہو یہاں ملو اسم المفول ہے اسی طرح مشرف اسم المفول ہے قلعہ الرحمن علم قرآن خلق الانسان علامہ البیان علم یہاں فی ہے زارانی صدی کی فرحب میرے دوست نے میری زیارت کی یعنی میرے پاس ملاقات کے لیے آیا تو میں نے اس کو خوش آمدید کہا مرحبا کہنا کھلے دل سے کسی کا استقبال کرنا میں نے اس کو ویلکم کیا فرحب فلم ہے مہرے لگا دیں گے ان کے منہ پر وۃمنا اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ تو یہاں تیمو فیل مدارے ہے سمئی تمریم میرے ہاں ایک بیٹی جنم دی گئی یعنی میری ایک بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا سمیتو سمئی تلادی ہے سما کا واحد متکلم کا سیگا ہے مانی اللہ فلم کون ہے جس نے معتا کو تعلیف کیا ہے معت امام مالک جو کتاب ہے اس کے معلف کا نام پوچھا جا رہا ہے ظاہر ہے معتا امام مالک کے مولف امام مالک ہیں ما ہے۔ اجتماع کا مانا ہوتا ہے موخر کرنا موخر کر دیا گیا ہے ملتوی کر دیا گیا ہے اس طرح مہر کی ایک قسم مہر معجل ہوتی ہے اور ایک معجل معجل جو فورن جلدی سے ادا کر دی جائے نکاح کے وقت ہی اور معجل جس کو ڈیلے کیا جائے جس کو موخر کر دیا جائے ملتوی کر دیا جائے بعد کے لیے اجل اجتماع اجتماع یعنی میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے مؤخر کر دی گئی ہے غیر مسما غیر معینہ مدت تک غیر معینہ مدت کے لیے میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے اتو یہاں اجلا مادی مجھول ہے اور مسمن اسم المفعول ہے اتو دخروں کیا, کیا تم سگریٹ پیتے ہو دخ خانہ دخر و دخان کا منع ہوتا ہے دھواں تو اس کا لفظی منع ہوگا کیا تم دھواں چھوڑتے ہو یعنی کیا تم سیگرٹ پیتے ہو سموکنگ کرنا لا وہ راج العلنہ نہیں اور کیا کوئی اکل مند آدمی سموکنگ کر سکتا ہے کیا کوئی اکل مند آدمی سگریٹ پیتا ہے یعنی مجھے کیا ضرورت ہے سگریٹ نوشی کرنے کی یہ تو غیر عقل یعنی بے سمجھ لوگوں کا کام ہے ان تدقین خبیصن یقیناً سیگرٹ نوشی ایک ناپاک کام ہے عمل الخبیس کہہ لیجئے سباب امرادن خطیر اور بہت خطرناک اور خطرناک بیماریوں کا سبب ہے الل مدخن, مدخن پر اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے سگریٹ نوشی کرنے والے کے لیے سگریٹ نوشی کرنے والے کے لیے خطرناک بیماریوں کا سبب ہے کا باعث ہے سگر نوشی کرنا کا سرطانی جیسا کہ کینسر ہے وہ مند خانہ برمالی اور جس نے سگریٹ نوشی کی اس نے مال کو فضول اڑایا بزر المالا بتدین مال کو دھوئے میں اڑا دیا یوں کہ مال کو دھوے میں اڑا دیا بزرا بزر یعنی فضول خرچی کرنا ان انبزرین قانو اخوان شیطان قانو اخوان شیتی قرآن مجید کی آیت ہے قانو اخوان شیطان ہے غالباً منتخانہ بزر المالا بدین اور جس نے سیر نوشی کی اس نے اپنے مال کو اپنی دولت کو سرمایہ کو دھوے میں اڑا دیا بلاغنی تو اس کہلی جن جملوں میں تو دخنوں فیل مدارے ہے اسی طرح جو دخنوں فیل مدارے ہے تدخین مصدر ہے اور مدخن اسم الفائل ہے دخنہ فیل ماضی ہے اور بغدرہ بھی فیل ماضی ہے اور تدخین پھر آگے مصدر ہے بلاغنی اننا کا اُجِّن تَسَفیرًا فَجِئْتُ لِتَحْنِعَةِ مجھے یہ خبر پہنچی تھی کہ آپ کو سفیر نامزد کیا گیا ہے تو لتا تو میں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں اینتا ماری مجہول ہے اینا سے اُینا ہننا کا مصدر ہے اینا جائے نماز کہاں ہے جہاں نماز کہاں ہے جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہمارے ہاں جائے نماز مسلح مسلح کو کہا جاتا ہے یعنی جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے تو دونوں ٹھیک ہے المسلّ یعنی نماز گاہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے مسلح سے مراد وہ جگہ بھی ہے وہ میدان وغیرہ جہاں نماز پڑھی جائے اور وہ کپڑے کا بنا ہوا یا کسی قالین وغیرہ کا بنا ہوا جسے ہم جائے نماز کہتے ہیں مسلّ بھی اس سے مراد ہے ادرس بال جامعات اسلامیہ بال مدینہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتا ہوں تو اوپر تیرہ نمبر میں المسلح اس میں ضرف ہے اور چودہ نمبر میں المنوراتی نوورا یونور کا اسم المفعول ہے ہرا دوا ان مکون یہ دوا ہے ہارا دوا نظری یہ نظر کو مضبوط کرنے والی دوا ہے مکون سے اسم الفال ہے نمبر سات من اوزان جم تقسیری فاطن طالب جم تقسیر جسے ہم جمع مقصر کہتے ہیں اسے یہاں جم ال کہا گیا ہے جمع تکسیر کے وزنوں میں سے ایک وزن فعالتن بھی ہے نحو جیسا کہ طالب کی جمع طالبات ہات جما الماعیل آتی آتی الحادن آنے والے اسموں کی جمع بنائیے اس وزن پر کافرن کی جمع کف کفارن کو بھی آتی ہے اس کی جمع مکسر اور کف بھی پرانے بات میں استعمال ہوا الکافورات الفا جفرن کی جمع ک فاسقن کی جمع فاس کونا جمع سالم ہے فساکن بھی آتی ہے اور فساکتن بھی فساکا فادرن کی جمع اس وزن پہ فجارتن مشک نمبر کہلی جی آٹھ ہے من اوزان جمع تکسیر فعالن جمع مکسر کے وزنوں میں سے فعالن بھی ہے نحو نسختن جمع اس کی نسخن نسختن کی جمع نسخن ہاتھ جمع الاسمائل آتیتی آنے والے اسموں کی جمع لائیے على حاد الوزن اس وزن پر سورتن صورن سورت ان یہ سورتن ہے سواد کے ساتھ سر تصویریں سورتن سر سورتیں غرفتن غرفن امت ان امام دولت نو نمبر شرحن مسدَر شرح یشرح شرحن یہ شرح یشرہ کا مصدر ہے وہو ولا وزن فعلن اور شرحن یہ فعلن کے وزن پر ہے مصادر الافعال وزن فعلن آنے والے فیلو کے مسادر لائیے کے وزن پر داراساسر سن فتح یفتا فتح با یزر نہ ملا امل اُن صبر یسبر صبر نمبر دس غیاب ابن غاب یغیب غیابن غابا کا مصدر ہے وحو علی وزن فعال اور وہ فعال کے وزن پر ہے ہاتھی مسادر الافعال الاتیتی على وزن فعال آنے والے فلوں کے مسادر فعال کے وزن پر لائیے قاما یکوم قیام صاما یسوم سیام آبا یعوب ایاب لڑنا لقی یلقا لقاؤن ملنا قاسا یقیس قیاس کرنا شفا یشفی شفاؤن گیرہ نمبر ماجمع و دکتور دکتور کی جمع کیا ہے دکات رتن یبدو کو جملہ میں استعمال کیجئے یبدو انہ کا مریض لگتا ہے کہ تم بیمار ہو تاخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین